الحمد للہ رب العالمين و سلاۃ على علیہ سعید اما بعد فوضب اللہ من شعیط الله اللہ الرحيم الرحیم صلاحت وسلام يا رسول اللہ علیک و صحاب حبیب اللہ صلاحت عليك يا نبي اللہ و على ال كا واصحابك يا نور الله نويت سنت الاعتكاف میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی رحمت برکاتم العالیہ نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقے پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ ب نام بہتر مدنی انعامات بہ صورت سوالات عطا فرمائے ہیں اس میں سوال نمبر اکیس کیا آج آپ نے کمز المان سے کم از کم تین آیات بمائے ترجمہ تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ خود بھی عمل کریں گے اور آئندہ انفرادی کوشش کر کے دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی بہتر مدنی انعامات پر عامل بنانے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا علماشی وہ تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم تفسیر شان نزول عرب کے لوگ یہود و مجوسیوں کی طرح حائزہ عورتوں سے کمال نفرت کرتے تھے ساتھ کھانا پینا ایک مکان میں رہنا گوارا نہ تھا بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے اور نصارہ اس کے برعکس حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے تھے اور اختلاط میں بہت مبالغہ کرتے تھے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والیض کا حکم دریافت کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور افراد و تفرید کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ حلت حالات حیض میں عورتوں سے مجامت ممنوع ہے تم <tanova> فرماؤ وہ ناپاکی ہے <tanova> فل ماہی تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں والا تک نہ یا اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں فَإذَا مِن حَيْتُ عَمَرَكُمُ <اللَّه> پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ان اللَّه ویحب بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو نسر کم پو تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو تفسیر یعنی عورتوں کی قربت سے نسل کا قصد نہ کرو یعنی عورتوں کی قربت سے نسل کا قصد کرو نا قضائے شہوت کا اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو یعنی آمال صالح یا جما سے قبل بسم اللہ پڑھنا او ت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 اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو تفسیر حضرت عبداللہ بن روہ نے اپنی بہنوئی نومان بن بشیر کے گھر جانے اور ان سے کلام کرنے اور ان کے خصوم کے ساتھ ان کی صلح کرانے سے قسم کھا لی تھی جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ میں قسم کھا چکا ہوں اس لیے یہ کام کر نہیں کر ہی نہیں سکتا اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانک فرمائی گئی مسئلہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھالے لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارا دے مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے تو چاہیے کہ اس امرے خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ دے مسئلہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت سے با قسم کھانے کی ممانت ثابت ہے <سلام> احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں سلاح کرنے کی قسم کر لو اور اللہ سنتا جانتا ہے لوگ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے بما کسبت ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے تفسیر مسئلہ قسم تین طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک لفظ نمبر دو غموس نمبر تین منعقد نمبر ایک لفظ یہ ہے کسی گزرے ہوئے امر پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں نمبر دو غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر دانستہ جھوٹی قسم کھائی اس میں گناگار ہوگا نمبر تین منعقد یہ ہے کہ کسی آئندہ امر پر قصد کر کے قسم کھائے اس قسم کو اس قسم کو اگر توڑے گا تو گناہگار بھی ہے اور کسارا بھی لازم پوری اور اللہ بخشنے والا لارا سو راسی اش اور جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی انہیں چار مہینے کی مہلت ہے فَإِن فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ <وَحِي> بس اگر اس مدت میں پھر آئیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے <عَلِیت> اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے تفصیل شان نزول زمانۂ جہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو ایک سال دو سال تین سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے نہ وہ بیواہی تھی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی نہ شہردار کہ شوہر سے آرام پاتی اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے چار مہینے کی مدت معین فرما دی یا اگر عورتوں سے چار مہینے یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے جس کو الا کہتے ہیں تو اس کے لیے چار ماہ انتظار کی مہلت ہے اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا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 سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور خزان آماز. سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج طلوے آفتاب کا وقت پانچ بج کر انسٹھ منٹ پچپن سیکنڈ ہے سورج نکل چکا ہے اشراق کے نوافل اور نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں صلو علی الحبیب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 اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائنہ واقع ہو گئی مسئلہ اگر مرد صحبت پر قادر ہو تو رجوع صحبت ہی سے ہوگا اگر کسی وجہ سے قدرت نہ ہو تو بعد قدرت صحبت کا وعدہ رجوع ہے علی الحبیب صلہ ع محمد صلی اللہ تعال فرمانے مصطفی ص اللہ تعال وسلم جب تم مرسلین علیہ مسلام پر درد پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں سو حبیب صع محمد صلی اللہ وسلم سرکار عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخون سے نوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبریل جی یہ کون لوگ ہیں کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے مفسل شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں ان پر خارش کا آذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخون تانبے کے دھاری, دھاری دار اور نوکیلے تھے ان سے سینا چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے خدا ازب اجل کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب ہے یہ واقع بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تع علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا مزید فرماتے ہیں یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی ناخن کا معمولی چرکہ یعنی ہلکا سا چیرا بھی سہا نہیں جاتا تو اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کے مر گئے اور تانبے کے ناخن سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین اذیت کا سہارا کیوں کر ہوگا غیبت کے ایک اور دل ہلا دینے والے آزاد کی روایت سنیے اور تھر تھر کانپیے حضرت سعیدنا ابو سعید خردری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا انہیں کہا جا رہا تھا کھاؤ تم اپنے بھائی کا گوش کھایا کرتے تھے میں نے پوچھا ایجبریل علیہ السلام یہ کون ہے ارض کی آکا صلی اللہ تعالی وسلم یہ لوگوں کی عبت کیا کرتے تھے حضور نبی کریم روف رشیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت ہے جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوش کھائے گا فرمان عظیم ہے کہ جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا وہ یعنی جس کی غیبت کی تھی قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اس اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا پس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھائے گا یعنی موہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و گل مچائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غیبتوں اور گناہ بھری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ ازل کی یادوں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناتوں سے رشتہ جوڑیے خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجیے اور خوب خوب تلاوت قرآن پاک کیجیے اور ثواب کا ڈھیر خزانہ حاصل کیجیے چنانچہ روہل بیان میں یہ حدیث قدسی ہے جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر یعنی الحمدللہ رب العالمین ختم صورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائی اور اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا اور اس کو آزاب قبر آزاب نار اذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا ملانے کا مزید واضح طریقہ ملازہ فرما جئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین پوری صورت کیجئے رہائی, رہائی مجھ کو ملے کاش نسو شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوں ستا یار گنا بے عدد اور جرم بھی ہے لاتا کر سکوں گا بارد کوئی بارد سزا بارد یارب محمد میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نہوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ دو روزہ دار جب نماز ظہر یا اثر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم نے فرمایا تم دونوں وضو کرو اور نماز دوراؤ اور روزہ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم یہ حکم کس لیے ہوا فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غیبت عبادت کے حق میں بڑی تباہ کار ہے اس زمن میں دو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیے روزہ سپار ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا ارشاد فرمائے گا جھوٹ یا غیبت سے روزہ اس کا نام نہیں یعنی اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز نہ ہو روزہ تو یہ ہے کہ لو بہودہ باتوں سے بچا جائے غیبت سے روزہ وغیرہ عبادت کی نورانیت چلی جاتی ہے چنانچہ دعوت کی ایشای ادارے مکتبات المدینہ کی متبوعہ بہار شریعت جلد اول صفا نو سو چوراسی پر صدر الشریہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں کہ احتلام ہو یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گنا ہے قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور حدیث میں فرمایا کہ غیبت ذنا سے بھی سخت تر ہے اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے صفحہ 996 پر فرماتے ہیں کہ جھوٹ چغلی غیبت گالی دینا بے حدا یعنی بے حیائی کی باتیں کسی کو تکلیف دینا یہ چیزیں ویسے تو ناجائز و حرام ہیں روزے میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہیت آتی ہے نبی آخری زمان شہن شاہ کو مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے چار طرح کے جہنمیوں جہنمی جو کہ حمیم اور جحیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے بیل اور سبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا جہنمی کہیں گے اس بدبخت بخت کو کیا ہوا ہمارے تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے کہا جائے گا یہ بدبخت بخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چگلی کرتا تھا میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آ جہنم کا خوفناک آزاد غیبت اور معاشیت سے کنارہ کشی نہایت ضروری ہے ورنہ سخت سخت سخت مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے دہشت کھانی چاہیے کاش نصیب ہو جائے اس زمن میں ایک حکایت سنیے اور تڑپیے ایک مرتبہ عابدین یعنی نیک بندوں کا ایک کافلہ جس میں حضرت سعید الحمت اللہ علیہ پر چلا کثرت عبادت کے سبب ان عابدین کی آنکھیں اندر کی طرف ہو گئی تھی پاؤں سوج گئے تھے اور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جیسے خربوزے کے چھلکے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ابھی ابھی قبروں سے نکل کر آئے ہیں راہ میں ایک عابد بے ہو گئے اور باوجود یہ کہ وہ دن سخت سردی کے تھے ان کے سر سے باسب دہشت پسینہ ٹپکنے لگا ہوش آنے کے بعد لوگوں نے پر بتایا پر بتایا کہ جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ فلاں روز اس مقام پر میں نے گناہ کیا تھا اس خیال سے میرے دل میں حساب آخرت کی دہشت تاری ہوئی اور میں بے ہوش ہو گیا کسی کی خامیاں دیکھیں <سؤال> نہ میری آنکھیں اور کرے زبان نہ کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور کرے زبان نہ ایبوں کا تذکرہ یار نہ اتار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخش یار علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی حاشر رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر عزبجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ خلال کرو اس نے عرض کی کس وجہ سے خلال کرو میں نے گوشت تو نہیں کھایا تو اشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی ہے اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو اپنی مجلی یعنی بیٹھک سے اٹھ کر جانے والوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے غیبت کا ارتکاب کرتے ہیں مثلا یار وہ گیا جان چھوٹی اس نے بور کر دیا تھا قوم خواہ بحث کر رہا تھا اپنی چلائے جا رہا تھا کسی کی نہیں سنتا تھا ڈیڑھ ہوشیار ہے چکنی کرتا ہے بات بات پر ہر کے ہنستا ہے سیدھے منہ بات کہاں کر رہا تھا بھائی ایسوں سے اللہ بچائے پیٹ کا بھی تھوڑا ہلکا ہے بی سی ہے ڈھول ہے تم نے وہ بات اس کے سامنے کی نا اس کا اب خوب ڈنکا بجے گا ہاں یار آئندہ یہ آئے تو بات بدل دیا کرو کیونکہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو غیبت کی عادت چھڑا یا الہی بری بیٹھکوں سے بچا یا الہی ہو بیزار دل تحمتوں چغلیوں سے مجھے نیک بندہ بنا, بنا یا الہی صلو, صلو, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد تو اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد ہی رحم فرمامو صفا کے واسطے رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر دلکشا کے واسطے اے اے اے کے واسطے شہید سجاد کے سدپے میں ساد دیرک مجھے علی میں ہف دے باپ رے علم میں کے واسطے اطلام کر غضب راضی ہو اور رضا کے واسطے بہر معروف معروف دے سی جے ہم میں گنجنے دی صفا کے واسطے بہر شبلی شیر اب دنیا کے چو سے بچا ایک کارک اب دی واس بی کے واسطے بالکل پارا کا سد کر تم کو پارا دے خا بل شن اور باسی قادری کر پادری قادری پادریوں میں اٹھا پدرے اب دل قدرت نما کے باسی رز پن سے دے رزق حسن حسن رسا کے کاجلس پیا کے واسطے نق رال ہو مل منصور رجت دے حیات دین می جا کے واسطے دو حسنہ او بہادے علی سنا بہادری احمد بہا کے واسطے بہرے ابراہیم مجھ پر نار گلزار کر دیکھ دے داتا بگاری بادشاہ کے واسطے دل کو زیادے روے ماں کو جمع شہ مولا جمال شہ گیا بولا جمال لو لیا کے واسطے دے محمد کے لیے روسی کر احمد کے لیے اللہ سے سا گا کے واسطے دنیا کے مجھے برتاط دے برتاط سے عشق ہف دے وش عش کے ان تما کے واسطے خوب اہل بیٹھ دے آر محمد کے لیے کر شہیدے عشق حمزہ پیشوا کے وافتے جن کو اچھا سنگرا جان کو, کو پور نور کر اچھے پیارے شم, شم سے دی بدلو لاگے واپسے دو جواب میں خاد میں آل رسول کر حسرت آلے رسول, رسول مفتا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مورتل مجھے میرے مولا <سلام> حضرت احمد رضا کے بابے پور دیا کر میرا چہرہ حسر میں ایک بری شخص آؤ بل پیرے باپ کے وابسے احمد احمد و دنیا سلام سلام مادری اب دلام اب دیر رضا کے بابے عشق احمد میں عطا کر کر جشن سب سو ذرا کشم سو دے جی خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا السکو آہ احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا اب واپی اس بے نوا کے باپے یا علا رحم دخم <سلام> پر کے باپے یا رسول اللہ در میجے خدا کے باپے ان الله وملائك فهو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله